خطرہ در مرکزی مضمون مرکزی مضمون تغیر دعوت پیر کی اور سلورم امتیازات مشکلات بصورت, اور بصورت انفال اول مضمون دلبصرت تعداد دے تعداد تکریمات تعداد حروف دے باور کے ذکر تھی خلا مشتمل ہے کرماتھر دن بھارض ذرا مشتمل ورگئی، فنزز غرات سوا اتیا حروب، دے مضمون چہگر ہر کرم سرت توحید تو ہی سابط امرح نشرا ادلہ واقلی اور صرف تنام کی بینdish ادلہ ذکریشوا و بادلوا نقلی اور صرف صورت عرب کے واقعات سے تدم یارے مصطفیٰ در سلام در نقلی و مسری توحید بانی اس میں تنفاق توبہ کی ذکر فی ترغیب الجہاد مال منکرین جو جو دام سرنمانی فقارہ چاغیب حاضر رب صاحب کثرت کہ میں حضرت ان کے مسروں پر ہاں بانعا بانعا کی و سابقہ سرت کی بیان دل دل دل کریم اور رسالت صداقت کتاب اصلاح کے قوانین کے کے بعد ذکر تنظیم اسلام الفساد اعتباد دو ماسبہ کثرہ مک صورت رام کی سورت آرام کی مکی بیان دو تہذیب تبلیغ دکر شو سورت آرام کی باقبات اسے تو صرت آرام کی باقاعت اسے تو کی تحجیب جہاد نام کی جزبانے جہاد سے جہادانا سنب سابق تصدیح جہاد باللسان سر جداوت اور تبدیل دے قایا بیان دا کباب پیارا سرت انفار کی ذکر گئی تصاد جہاد مال کو فار سلورم ارتباط تماسبہ کثرتہ کثرت مت کے سورت کی سورت انفال کے امر, اجمالن امر, اجمالن امر بالعرف و اجمالا امر اجمان و امر بلور فضل آفا و امر بالعرف ہو یہ سرو کم سے برآت فضل و امول برور وف عادت فردان و امر بالعرف و امر کو امرکے کی بانی سورت کی ذکر کی تفصیل دا تفصیل ذکر جہاد مرکزی مضمون ترغیب اور قوانین جہاد امت صلی اللہ علیہ وسلم امت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے یہی جو کم تلوکتم نمبر آتی وقاتلو محتی اللہ تکون فتنتم ویقونتون قومتین قلو للہ مجھے گئے کافر سجباتین شجرک وفران کریم صفحہ حکمت ذکر کے جہاد یہ جہاد صرف علیہ لعزارت الفتنہ ولعزارت الفساد حتی اللہ تکون فتنتم حکمت دی دی دی دی فران دی دی پانی مسلمان نے فارقان ذکر کا حکمت جہاں چاہتا نا دکون نہیں دکون ميكون الدين كله لله جہاد فرضو مشروعیت جہاد لیے زال الفتنه مجرد جہاد زال الفتنات سوچ دی تو دشد گتی وی دک دے د حکومت کے خلاف او د حکمت کیم شاری میرے دے تو کافر وہ کافر دی جہاد وں تے مگوں مسلمان سنگی جہاد دے کی شریک ہی گی وقات الرحمۃ تعالی روز یارتنا امریکانا جلان فالو تو وہ تب اسے یعنی کہ جہاد تحدید جہاد قوانین دی جہاد حکمت امیرہ میرم باری بھی بھی سے غیرا مینن قران وار کہ مسلمان پہ جانتے ہیں جہاد جلنے ہی وقادر ما تعالی تو وہ نہ دین فللا یزر بڑا سے زمانہ مراشی کی غیرت مسلمانان مزید امتیاج وقادر ما تعالی تو وہ نہ بنتن و, و یکون مضمون دو سرط. جہاد مالکار اداریں گے قوانین تقسیم اور خلاصماری اور احساس نمبر آٹھ یہ سروسن کی قتال او قوانین بے بے کی دو یوم سرد غنیمت ازم سرد جہاد محسو کی دی دو دوڑا اور دو دا گئی. داو اجمالی صورت کیومت اوز احمد جہاد اور داغیر فرعلی قوانین دیم ایسے کی بیردی اعادر مسارتی ان کی فضیات و سر آیاتنا اور, اور, اور فاغیر کی اول مسارت غریمت یسعنون کائن الفارق ان الفارق اللہ و رسولی اور فاغیر فارق علل سبعہ اور داغیر مسائل غنیمت جحظ غنیمت تقسیم ده اللہ نے جو امر دلائے فرمایا ذکر کر گئی دے مسرد یحات اور دیگر فر قوانین خمسہ قوانین کا ذکر کر کے مصدر فلفل ذین امنوا سنا اوا من ذکر کر کے چہ ضائم قواعد دین قواعد لوگوں اول ہے کہ مسائل غنیمت جحظ حق تقسیم غنیمت اللہ نے جو امر دلائے قرن الفاعل رسولی ہے قوانین ذکر کی, مقدار دا احلال فاول کی, آخر کی ذکر کی اوساف المہاجرین اوساف الرغیب القاء کی ذکر اور بالغ برنامه تر تو 30 ض قوانین و 50 الفظم قانون فردیال ہے یعنی ذی نامنوس حامل فرع تنویر و میں کی بشارات للمؤمنین اور ترغیبات للجهاد او صافق به احد کفر و علل دغتا دا اور دان کے اوصاف ہے کہ احد ملافقین جتکاسل فی الجهاد من شاء احنا و صورت امتیازات و صورت بن ذو یہ صورت ممتاز ہے فہم مسائل الفاظ کے لیے اللہ اور رسول ہی بیان حکم حکم دفع اللہ اور رسول غنیمت والے منما بنتم من خبر شروع کی مصارف تو غنیمت تیسرے کی لے کے لینے دی بیان مصارف غنیمت اسلام یہ ممتاز ہے بیان قوانین جہاد سرا او سنو ممتاز دے امر صفت تحیو لِلوزفہ تحید واسلی بائند امر دے فتحیو مانی تحید وطیار ورد واسلی صلاح فاہدو لہم مستتاتم من قوة ومر رباط الخین لطرحگو نبی عدو اللہ ممتاز صورت پدی مسلی کی ممتاز فدی امر صلاح فر اعداد واسلی امر صلاح فتحیو تواسلی بائند خبر دی یہ جو ورسمان جل پرہو احرابتہ و یدو وسطہ ترہیدہ نتا جب مسلماناں نے کوئی درمشہ ہو رہا کہ من زکوسہ ترہ چالا من سے ویدستان اللہ جوت سے اعذ لہما ستاتم ہمار امیدا چیدی کوش حکم چت نہیں لو خدا حکم قتوی نبو اللہ لہم ابوش لہم. دو لہم ابو شلات اعذ لہ و مسلماناں نے صح حکم انی دا نہ حکم انی اور برف حکم انی ذروش واعیدنی دروگم ہے واعیدنی سم سافرنے چی منگے منگے تہرہم سکت اللہ حکم دے اعیدنی ہم اس من قوت ہم من بررباد الخیر ترہبون بی عدو واللہ ترہبون بی عدو واللہ جرہی تاس بدیبانی ترہبون بی عدو واللہ سلورم یا پینزم دامم تازے فبیان دا داگا دا تدبیرات و سلاسہ دا, دا, دا مشرقینو کی تدبیرات و سلاسہ دا, دا مشرقینو اوپرہ وَيَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ تَدْبِيرَاتُ الثَّلَاثَةِ لا جزا سر پر دن فار کی ذکر تدبیرات دا کی تدبیرات الثلثہ دشمن کو مبارز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وَيَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ إِنْ كُرَّ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ متنہ اثنا دار دام ممتاز ہے امتیازاد منشادر جنگ بدر وش کہ صحابہ درے ڈڑے یو جماعت تو چاہید نبی علیہ حفاظت کا دے جماعت کو جکو قارف رکھلیو شررے سنا پگا شیوان ابو نندی ہشتن الذی بکولے دریم جماعت تو چاہ گنی متلا گونداو ہر یو دعو استقامت کولا مم مسائکہین دے گنی مت حفاظت کون کرے منگدا امیر حفاظت کرے مسائت منگی ظلیمت راغون لغن قویل چی غرمت مانگ راغون کرے دی چیز مانگ بستایتو تکم دے میدان نے کفار شریر نا ہوئی دے کفار مانگ شریر لی دی تدی پہ صحیح دے فار اللہ مسر ردین فار راولے گا چی دا سبب دے فار دے جگری بیدر ممینین ونگردی یسعرون کائن اللہ ورسولی جگرہ ختم شرہ قولین الفار اللہ ورسولی دا رہنچا حق ردے دا, دا حق دا اللہ ورسولی نا ت اور بدی جگلے دوبارہ جگلے دا منشا دض نظول صورت منشا بعد کی مشکلات و فلف فل مقام کی راضی یس